یہ کنونشنل اللہ رب والصلاة والسلام على رسوله وسلم محمد اما بعد اللہ رب المین کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا عقیدہ توحید کو سمجھنے اس کو پڑھنے اس کو سیکھنے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی اسی عقیدے سے جڑی ایک کتاب شرح السنہ جو امام بربہاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے جس کی شرح اس دور تدریبیہ میں رکھی گئی ہے علماء کے کلام کی روشنی میں اس کی شرح آپ کے سامنے آئے گی اس میں بولنے والے اور سننے والے دونوں کو سیکھنے کا بہت کچھ موقع ملے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس سیکھنے کو قبول فرمائے اور سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کے بعد جو ہم سیکھیں اس کو دوسروں تک پہنچانے کی اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو بات چل رہی تھی کہ اہل سنت والجماعت صحابہ صحاب کرام ہے جو صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار کرے گا ان کے منہج کے مطابق ان کے فہم کے مطابق دین کو سمجھے گا وہی اہل سنت وال میں سے ہے جو صحابہ کرام کے راستے کو اور طریقے کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا بھلا وہ کیوں نہیں گمراہ ہو کہ جس کی جو ایسی ہدایت کو اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دے جن کے اوپر ہدایت موقوف ہے جیسا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کہ جو میرے اور صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کرے گا وہی جنت میں جائے گا یا وہی جماعت جنت میں جائے گی تو صحابہ اکرام کا جو راستہ ہے وہی اہل سنت وال کا راستہ ہے اور جماعت کثرت کو نہیں کہتے ہیں جماعت اس کو کہتے ہیں جس پر کتاب و سنت کی دلیل ہو اور اسی جماعت کی اسی حق کی اتباع واجب ہے اسی حق کی اتباع واجب ہے اس کے بعد امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ کے سامنے اردو ترجمہ بھی موجود ہے اور عربی نسب بھی موجود ہے کہ جان لو اللہ آپ پر رحم فرمائے یہ علم کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب علم دیتے ہیں تو اس کے ساتھ دعا بھی کرتے ہیں کہ جب اللہ آپ پر رحم فرمائے تو اللہ کی رحمت میں سے ایک رحمت یہ ہے کہ اللہ آپ کو علم سیکھنے کی توفیق دے رہا ہے. علمی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دے رہا ہے. جیسے اللہ نے اسلام کی توفیق دی ہے ویسے علم سیکھنے کی بھی توفیق دی ہے ویسے اللہ نے بہت سارے لوگوں کو محروم کر دیا ہے تو یہ رحمت میں سے ہے اللہ کی رحمت ہے اس کی مہربانی ہے اس کا کرم ہے کہ اس نے علمی مجلس میں بیٹھنے اور اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی جان لو اللہ رب العالمین آپ پر رحم فرمائے کہ دین در اصل اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے آیا کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا شاریندین امام وسّاَ وحینہ اما وسینہ ابراہیم و موسہ و عیسہ الدین رقوفی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے دین آیا ہے آج کوئی ایک مسئلہ کو کسی مسئلہ کو کوئی بہتر سمجھے اور اس کو دین کا حصہ بنا لے تو ہمارے اور اس کے بہتر سمجھنے سے وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتا اب جیسے آج کے زمانے میں اکثر لوگ گناہ کے شکار اکثر لوگ ہم میں سے گناہ کے شکار بہت سارا گناہ کرتے ہیں جھوٹ تو ہر لفظ میں بولتے ہیں ہر جملے میں بولتے ہیں نبی کی سنت کی مخالفت ہے دین سے دوری ہے نماز میں غفلت ہے تو اب ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ اب دو رکعت فجر کی نماز صحابہ پڑھ کر کے جنتی ہوئے ہم تو گنہ ہیں چار رکعت فجر پڑھ لیں گے اب مغرب تین کے بجائے چھ رکعت پڑھ لیں گے عشاء آٹھ رکت پڑھ لیں گے تو جتنا زیادہ نماز کی تعداد یا رکعت میں اضافہ کریں گے اتنا بہتر ہوگا کیا بہتر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ اللہ نے اس کو بہتر نہیں سمجھا بہتری اسی میں ہے جو اللہ نے مقرر کیا تو تین اللہ کی جانب سے آیا ہے اس نے جتنا جو تعداد اور جو کیفیت بتائی ہے وہی دین ہے اپنی جانب سے اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا ہے اس لیے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ہے لو کان الدین بالرائے لکان اسفل الخف او لا بالمسح من اعلا کہ اگر دین میں عقل کا دخل ہوتا دین کو عقل سے سمجھا جاتا تو مو پر اوپر نہیں نیچے مسح کیا جاتا کیوں کہ گندگی تو نیچے لگتی ہے نا تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ نیچے مسا کیا جائے لیکن دین کا تقاضا یہ ہے کہ اوپر مسا کیا جائے یہی شریعت کا حکم تو عقل کا دخل دین میں نہیں ہے عقل استعمال عقل دین کے تابے ہے دین عقل کے تابے نہیں ہر چیز آپ سمجھ لیں یہ ضروری نہیں انسان تو اپنے اندر کے معاملے کو نہیں سمجھ سکتا دل کہاں پر ہے کس کیفیت میں ہے کس انداز میں ہے خون چل رہا ہے تو کس انداز سے چل رہا ہے آپ کے اندر کے کیفیت کے کیا ہے کیا صورت ہے آپ اپنے بارے میں نہیں جان سکتے تو دین میں عقل کا دخل کیسے ممکن ہو سکتا ہے تو بہت سارے لوگ سنت کو عقل کے مقابلے میں اس کے اوپر پرکھتے ہیں جیسا کہ مسیح دجال کا جب ذکر آئے گا اس کتاب میں تو وہاں پر بات آئے گی تو کہتے ہیں کہ عقل میں یہ بات آنے والی نہیں ہے تو بھائی جب آپ وضو ٹوٹتا ہے کسی کا تو وزو ٹوٹنے کے کئی اسباب ہوتے ہیں اس میں سے ایک ریاح کا خارج ہونا ہے اب بزو ٹوٹتا ہے کسی اور جگہ سے ریا خارج ہونے سے اور شریعت نے حکم دیا ہے دھونے کی کن جگہوں کو جو آزائے وزو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں سے وزو ٹوٹا ہے وہیں پر دھلنے کا حکم دیا جائے ہے کہ نہیں تو عقل کا تقاضا یہ ہے لیکن شریعت کا تقاضا ہے کہ جو طریقہ شریعت نے بتایا ہے اس طریقے پر چلا جائے تو عقل کی وجہ سے کتنے فرقے معتزلہ جو گمراہ ہوئے عقل کو دین میں دخل دینے کی وجہ سے اشاعرہ گمراہ ہوئے عقل کو نصف پر کتاب و سنت پر مقدم کرنے کی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ دین دراصل اللہ کی جانب سے آیا ہے لوگوں کے عقلوں اور آرا اور ان کی رائے پر رکھا نہیں گیا اور اس کا علم اللہ کے پاس اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اب دیکھیں عقل کا دین میں دخل سب سے پہلے کفار نے دیا جب اللہ رب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہی اللہ کی عبادت کی جائے تو ان لوگوں نے عقلی جواب دیا اجعل الالہت الہم واحدا انہذا لشیعن عجاب یہ کیسی بات ہے کہ میں تمام معبودات کو ہم لوگ چھوڑ کر کے صرف ایک معبود بنا لیں یہ تو بڑی تعجب خیز بات ہے یہ بات عقل میں نہیں آتی اسی طریقے سے ان لوگوں نے کہا ائیدہ کننا عظام ورفاتا ائنا لمبعوثون تو انہوں نے عقل سے دین کو دین, دین کے نس کے خلاف ورزی کی یا اس کی مخالفت کی کہاں جب ہم لوگ مر جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے پھر اٹھائے جائیں گے یہ تو عقل میں بات نہیں سماتی ہے تو دین کا جو مسئلہ ہے وہ عقل پر تولنے کا نہیں ہے بلکہ توکل ایمان اور عقیدہ رکھنے کا مسئلہ ہے اس کا تعلق عقیدے سے ہے ایمان سے ہے یقین سے ہے کہ دین کے نصوص پر کتاب اللہ اور سنت رسول پر ایمان رکھا جائے عقل ہم کو بہت تھوڑی دی گئی ہے اسی عقل سے پوری دنیا کو ہم نہیں سمجھ سکتے تو دین کو کیسے سمجھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ایمان لائیں اس کے بعد جو مسائل سمجھنے کے ہیں وہ بہت آسان کچھ مسائل ایسے ہیں جو غیبیات سے اور جو آخرت سے تعلق رکھتے ہیں جو انسان کے عقل سے ماورا ہے اور اللہ نے ان چیزوں کو اس لیے رکھا ہے تاکہ آج آزما سکے کہ اللہ رب العالمین کی باتوں پر ایمان لاتا ہے کہ نہیں اللہ کی تمام باتیں سچی ہیں من اللہ یقین اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے تو جو باتیں سچ ہمارے سامنے ہیں اور اس کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں سورج کو دیکھ کر کے اس کے خالق بنانے والے کی عظمت اور برائی کا ہمیں احساس ہوتا ہے اور اس پوری دنیا کو دیکھ کر کے حجر شجر ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین کی کبریائی کا احساس ہوتا ہے تو پھر اس اللہ نے جنت کا ذکر کیا جہنم کا ذکر کیا عذاب خبر کا ذکر کیا آخرت کے اندر جو معاملات ہوں گے اس کا ذکر کیا فرشتوں کا ذکر کیا تو جس اللہ کے اوپر ہم ایمان لائے ہیں اور اس کو سچا مان کر کے اس سے سچا کون ہو سکتا ہے تو ان تمام باتوں پر ہم ایمان کیوں نہیں لائیں گے اس میں عقل کو دخل کیوں دیں اور شیطان بھی گمراہ ہوا تھا اپنے عقل کو دخل دینے کی وجہ سے آگ اوپر اٹھتی ہے مٹی نیچے جاتی ہے تو اوپر اٹھنے والی چیز مٹی کو سجدہ کیوں کرے تو ہر جگہ عقل کو دخل نہیں دینی چاہیے لیکن اگر آپ کتاب و سنت کے نصوص میں غور کریں گے سمجھیں گے اس کے بعد آپ اپنی عقل کا استعمال کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آپ کی عقل اور سمجھ کتاب و سنت کے مخالف نہیں اب چھ سال کا بچہ ہے اس کو ٹینتھ یا ٹویلتھ کا اگر میں سمجھایا جائے وہ سمجھ پائے گا تو ہم کیا کہیں گے وہ پاگل ہے بے عقل ہے اتنی سمجھ نہیں ہے اس کے پاس اتنی سمجھ وہ ابھی اس لیول تک نہیں گیا تو اللہ رب العالمین نے ہر آدمی کو ایک صلاحیت دی ہے ایک انجینئر ڈاکٹر کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتا ہے جو اس کی پیچیدگیاں ہیں باریکیاں ہیں اس کو نہیں سمجھ سکتا حالانکہ انجینئر نے بھی بہت پڑھائی کی ایک ڈاکٹر انجینئرنگ کو نہیں سمجھ سکتا حالانکہ اس نے بہت پڑھائی کی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بے عقل ہے عقل ہے لیکن ہر ایک چیز کو سمجھنے کے اصول اور ضوابط ہوتے ہیں اسی کی بنیاد پر اس کو سمجھا جا سکتا ہے تو کوئی یہ کہیں نہیں عقل عقل میں بالکل دین نہیں سما سکتا ایسی بات نہیں عقل کی بنیاد پر دینی اصول مسلمات اور ضوابط کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا کیونکہ انسان کی عقل محدود ہے اور اللہ رب العالمین کا دین مسلم اور ثابت جس اللہ نے عقل دیا ہے اسی اللہ رب العالمین نے دین کو نازل کیا ہے اس کی تمام کی تمام باتیں سچی تو دین وہی ہوگا جو اللہ کی جانب سے آئے گا فلا عالم نے بہتر سمجھا ہے فلا بزرگ نے اس کو کہا ہے یہ فلا صاحب کا وظیفہ ہے یہ دین نہیں ہو سکتا کوئی بھی عالم نے کوئی بات کہی ہو بڑی اچھی لگتی ہو پہلا سوال یہ کیا کتاب و سنت میں اس کی دلیل موجود ہے ہمارے آپ کے اچھا لگنے سے کوئی چیز اچھی نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول اس کو اچھا نہ سمجھے آخری فیصلہ آخری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا ہمارے آپ کے بہتر سمجھنے سے کوئی چیز بہتر نہیں ہو سکتی ہے پیروی نہ کرو ورنہ تم دین سے نکل جاؤ گے. یعنی تم کو جو چیز اچھی لگے خواہش کی بنیاد پر فلاں چیز اچھی لگ رہی ہے اس کی پیروی کرو گے تو دین سے نکل جاؤ جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا اب اللہ اللہ علم ایسے شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنے ہوا کی اپنے خواہشات نفس کی پیروی کی اور علم کے باوجود اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا کیا شیطان کو علم نہیں تھا اچھا خاصا علم تھا عبادت گزار تھا اس سے پہلے وہ اچھا سمجھا جاتا تھا اللہ نے حکم دیا صرف گمراہی کہاں سے آتی ہے آپ دیکھیں اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو فرشتے جن کی فضیلت جنات پر مسلم ہے کیونکہ شیطان جنات میں سے مسلم اور فرشتے کتنے بزرگ کتنے قوی کتنے عبادت گزار ہوتے ہیں احادیث میں احادیث تعلق سے بھری پڑی انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ تو نے مجھے کیوں حکم دیا سجدہ کرنے کا اللہ کا حکم ہے ہم سجدہ کر رہے ہیں شیطان نے کہا کیوں جب اللہ کوئی حکم دے تو سوال نہیں کریں عبادت کریں شیطان نے کہا کیوں مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اسے مٹی سے پیدا کیا مجھے کیوں اس کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہا اللہ نے کہا ملون کہیں ملون کہ. تو اللہ نے جب سجدہ کرنے کا حکم دیا آدم علیہ السلام کو تو اس میں آزمائش تھی کہ اللہ کے حکم کی پیروی کون کرتا ہے وہاں پہ اللہ کے حکم کی اتباع تو اللہ کے حکم کی جس نے اتباع کی فرشتے نے اللہ رب العالمین نے ان کو عزت بخشی جس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا عقل کی قسوٹی پر عقل کی بنیاد پر کہ ہم کیسے جھک سکتے ہیں اللہ ایسا حکم کیسے دے سکتا ہے تو اللہ آپ سے اور ہم سے پوچھ کر کہ حکم نہیں دے گا اللہ نے صورت کو حرام قرار دیا ہے آج کے زمانے کے لئے بھی دیا ہے حرام قرار آپ یہ نہیں کہیے کہ اللہ نے، اللہ اس کو حرام قرار کیسے دے سکتا ہے اللہ کسی سے پوچھنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون اللہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کر رہا ہے اللہ کی مرضی جس کو چاہے حرام قرار دے جس کو چاہے حلال قرار دے لیکن اللہ انہی چیزوں کو حرام اور غلط قرار دیتا ہے جو چیزیں انسانوں کے لیے بری اور نقصان دہ ہوتی ہے اور چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے جو چیزیں انسانوں کے لیے اچھی اور خیر قبائد اور سبب ہوتی ہیں تو انسان دین کے اندر دین کے معاملے کو عقل کی کسوٹی پر نہ پرکھے دین کے معاملے کو عقل کی کسوٹی پر نہ پرکھے ورنہ کیا ہوگا گمراہ ہو جائے گا بھائی اللہ رب العالمین نے کہا فرائیت هُو اللہ رب العالمین نے خاہشات کی پیروی کرنے والے کو علم کی بنیاد پر علم ہونے کے باوجود بھی اس کو گمراہ کر دیا۔ اس کو گمراہ کر دیا۔ اور اسی سے آتا ہے مناحدث فی امرنا ما مناحدث فی امرنا ھذا ما ليس من ہو فهو رد کہ دین میں جو چیز جس مسئلے پر دین کی دلیل موجود نہیں ہو کتاب و سنت کی دلیل وہ مردود ہے کسی کے بہتر سمجھنے سے وہ چیز بہتر نہیں ہو سکتی ہے آپ کہیں گے آپ کہیں گے ابھی جو پندرہویں شب بارات آ رہی ہے کہ ہم اس رات میں عبادت کر لیں گے تو کیا ہر ہے نماز پڑھنا غلط ہے کیا نماز پڑھنا اس میں غلط ہے کیا روزہ رکھنا اس کے صبح کو غلط ہے کیا بالکل غلط نہیں لیکن اسی دن کرنا اس لیے غلط ہے کیونکہ صحابہ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قبل اور صحابۂ اکرام نے اس دن عبادت کو بہتر نہیں سمجھا اب جیسے ازاں ہوتی ہے اس میں اللہ اکبر اللہ اکبر کے بعد کیا ہے اشحد اللہ الہ الا اللہ ہے نا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور بالکل ازان کے اخیر والا جو جملہ ہے کیا ہے لا الہ. اللہ اشحد اللہ اللہ اس میں معنی زیادہ قوی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے تو اگر کوئی کہے کہ اگر میں اخیر جملے میں بھی اشہد ملا دوں تو کیا حرج ہے کیونکہ وہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو اسی اذان میں موجود ہے اور اخیر میں ملا دینے سے کیا حرج ہے آپ کیا کہیں گے حرج ہے کیونکہ نبی بہتر سمجھتے تو وہاں پر بتاتے دینے والے کو یہاں پر بھی ملا جس چیز کو نبی نے بہتر نہیں سمجھا تم اس کو بہتر سمجھ رہے ہو یہی تو حرج ہے جس چیز کو کو نبی نے بہتر بہتر نہیں سمجھا تم اس کو بہتر سمجھ, سمجھ رہے ہو یہی سب سے بڑا حرج تو امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں میں عمرہ کے لیے جانا چاہتا ہوں اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں مسجد نبی سے احرام باندھوں لوگ باندھتے تو امام مالک رحم اللہ نے کہا لاد انی آفاف و علی کل ایسا نہ کرو مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ تو کہا وہتنگا یا امام اس میں فتنے کی کون سی بات ہے نبی کی مسجد ہے یہاں پر ایک نماز کا ایک ہزار نماز کے برابر ثواب ہے یہ جگہ صحابہ اکرام کی جگہ ہے میں یہاں سے احرام باندھ کر کے جاؤں گا وہاں جا عمرے کے لیے جانا اس میں فتنے کی کون سی بات ہے امام مالک رحمہ اللہ نے کہا اس میں فتنہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المرسلین تھے پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے نبی کا دین لے کر کے آئے تھے انہوں نے میقات سے ذیل سے احرام باندھنا بہتر سمجھا اور تم مسجد نبی سے احرام باندھنا بہتر سمجھ رہے ہو اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے نبی کی بہتری تم کو بہتری نہیں لگ رہی ہے ان سے آگے بڑھ رہے تو اس لیے انسان اپنی عقل کو شریعت کے تابے کرے شریعت کی لگام لگائے کتاب و سنت کی اپنے عقل کو لگام لگائے اپنے عقل کو پیچھے رکھے کتاب و سنت کو آگے رکھے اس کا غلام بنا کر کے کتاب و سنت کا غلام بنا کر کے چلے پھر کہتے ہیں کہ اپنے عقل کی اپنے عقل کی اتباع نہ کرو خواہش نفس کی بنیاد پر کسی چیز کی پیروی نہ کرو ورنہ تم دین سے نکل جاؤ گے اور اسلام سے خارج ہو جاؤ گے جیسا کہ اللہ نے اگر آپ کی وہ بات نہیں مانتا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر لوگ نہیں مانتے تو جان لیں کہ وہ لوگ خواہش پرست ہیں اہوا پرست ہیں خواہش پرست کبھی بدعتیوں کو بھی کہتے ہیں کبھی ان لوگوں کو جو اپنے خواہشات کی پیروی کہتے ہیں اہل اہوا اہل بدعت کو بھی کہتے ہیں فعلم ان ان ما يتبعونه جو نبی و سنت کے مطابق نہیں چلتے گویا کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق چلتے ہیں اور اس کے بعد اللہ نے کہا و من اضل ممن اتبع اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اپنی خواہش کو اپنی خواہش کی اتباہ کرے اور اس کی پیروی کرے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا فحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لوگوں کے درمیان جو فیصلہ کریں کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کریں لوگوں کے خواہشات کی اتباع نہ کریں تو اپنی مرضی کے مطابق ہم کو نہیں چلنا ہے کتاب و سنت کی مرضی کے مطابق چلنا ہے. نماز ہمیں اپنی مرضی والی نہیں پڑھنی ہے اللہ اس کے رسول کی مرضی والی پڑھنی ہے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں جس وقت پر ہوتی ہے آپ آ کر کے پڑھتے ہیں وہ رب کی مرضی والی نماز ہے اور آپ بعد میں اٹھ کر کے جو پڑھتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی والی نماز ہے آپ کو جیسے فرصت ملی جیسے موقع ملا جیسے آسانی ملی آپ نے نماز پڑھ لی کام کر لیا لی، یہ آپ کی اپنی سہولت کے مطابق نماز ہوئی آپ کی مرضی والی ہوئی رب کی مرضی والی نماز ان نسلاتی نہ کتاب اب موقع تھا اللہ نے نماز کو وقت مقرر پر فرض کیا ہے وضو کرتے بستر کو چھوڑ کر کے آتے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے یہ رب کی مرضی اور نبی کے طریقے والی نماز ہوئی۔ تو اسی کو کہتے ہیں خواہشات نفس کو چھوڑنا نبی کی سنت پر عمل کرنا آپ جان لیں اس چیز میں بڑا فائدہ ہے دنیاوی فائدہ ہے مالی فائدہ ہے لیکن چونکہ اس معاملے سے نبی کی مخالفت ہو رہی ہے تو ہم اپنی جنت کو دنیاوی فائدے کے خاطر چھوڑ نہیں سکتے اگر آپ نے چھوڑ دیا دنیا کو تاکہ نبی کی سنت کی اتباع کر لیں اسی کی بنیاد پر آپ کو جنت مل سکتی ہے تو خواہشات کے خلاف جہاد کرنا چھوڑنا اس کو ترک کرنا لڑنا یہ سب سے بڑا مجاہد ہوتا ہے سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنی خواہشات سے جہاد کرتا ہے لڑتا ہے تو کہتے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہ تمہارے پاس کوئی حجت و دلیل نہ ہوگی جو عقل کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ دلیل کی نہیں کرتے ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سنت کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے اسے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے واضح فرما دیا ہے وہی جماعت ہیں وہی سواد اعظم جماعت کا مطلب گزر چکا لوگ کہتے ہیں بڑی جماعت جماعت کا مطلب حق ایک آدمی کیوں نہ ہو اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق اپنے موقف پر قائم ہے وہی جماعت ہے باقی جو جماعتیں لکھ رہی ہیں اور ان کے پاس کتاب و سنت کی دلیل نہیں ہے وہ جماعت کی حیثیت ہی نہیں بلکہ سب کے سب ختم ہے جیسا کہ میں نے حدیث بھی پیش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تہتر فرقے میں سے بہتر فرقے بہتر جماعتیں جہنم میں جائیں گے کیوں کیونکہ وہ نبی کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر نہیں ہوں اور جو ایک جماعت بالکل تھوڑی سی ہوگی وہ جنت میں جائے گی کیوں کیونکہ وہ نبی کے اور صحابہ اکرام کے طریقے پر ہوگی تو کہتے ہیں کہ یہی جماعت ہے اور یہی سواد اعظم ہے سواد اعظم مطلب ایک بڑا جتھا سواد اعظم کا مطلب بڑا جتھا بڑی جماعت تو حق کو ہی بڑی جماعت کہتے ہیں صحابہ اکرام تین سو تیرہ تھے بدر میں اور کفوار بہت زیادہ تھے عہد میں سات سو تھے کفار بہت زیادہ تین ہزار یا اس سے زائد تھے حق پر کون تھے وہی تھوڑے سے لوگ باطل پر کون پورے کفوار اور سبھی اللہ اسحاق ابن راہ رحم اللہ کہتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جماعت کا یہ مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا بہت سارے بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے اعظم اور جماعت کا مطلب بیان کرتے ہیں جدھر بہت زیادہ لوگ ہوں جدھر بہت سارے لوگ جس مسئلے کو کہہ رہے ہیں وہی مسئلہ حق پر ہوگا ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا ہے بالخصوص کتاب و سنت کے اس میں کتاب و سنت کے اندر حق اور جماعت کا معیار کتاب و سنت دین میں حق کا معیار کتاب و سنت ہے اس حاق ابن اللہ فرماتے ہیں امام احمد رحم اللہ کے معاصر ہیں امام بخاری رحم اللہ کے استاذ ہیں وہ کہتے ہیں لو من اگر جاہلوں سے پوچھو گے سواد اعظم کس کو کہتے ہیں سواد اعظم کا کیا مطلب ہے لقال اجماعت النس تو جوہال کہیں گے جو بہت بڑی جماعت ہو میجوریٹی کو को کو کیا کہیں گے جمہور کو جماعت کہیں گے یعنی اکثریت کو جماعت کہیں گے ایک طرف پانچ آدمی ہو ایک طرف پانچ ہزار آدمی ہوں تو جوہال کیا کہیں گے جماعت کون ہے پانچ ہزار ہے اور یہ لوگ جو ہیں یہ جماعت بھی. یہ عساق ابن راوے کہتے ہیں سلف میں سے دو سو, دو سو آرتی سیجی میں ان کا انتقال ہوا ہے امام حمد رحم اللہ سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ اگر جو حال سے پوچھو کہ جماعت کون ہے تو وہ کہیں گے جدھر بہت زیادہ لوگ ہوں وہ جماعت وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ الْجَمَاعَةَ عَالِمٌ مُتَمَسِّقٌ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ جماعت اس عالم کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تمسک کیا ہو سنت کے مطابق چل رہا ہو گرچہ وہ اکیلا کیوں نہ تبی اہو فہو الجما چنانچہ جو اس عالم کے ساتھ ہو جو کتاب و سنت کی پیروی کر رہا ہو ہر مسئلے میں کتاب و سنت اور فہم سلف کی دلیل دے رہا ہو ان کے ساتھ رہنے والا ان کے طریقے پر چلنے والا ہی حق پر ہے گرچہ وہ کم کیوں نہ رحمہ اللہ نے فرمایا وہرکل جماع اور جو مخالفت کرے اس عالم کی جو کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کرتا ہے پیم سلف کی طرف دعوت دیتا ہے گرچہ وہ اکیلا کیوں نہ ہے اگر اس کی مخالفت کرے تو ایسے لوگ جماعت کی مخالفت کرتے ہیں گرچہ سے وہ لوگ کثرت میں کیوں نہ ہوں تو یہ اسحاق رحمۃ اللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جاہلوں کا کام ہے جو کثرت کو جماعت قرار دیتے ہیں عالم اور پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں جنہیں کتاب و سنت کا علم ہوتا ہے وہ جماعت اس چیز کو قرار دیتے ہیں جس پر کتاب و سنت کی دلیل موجود کتاب و سنت کی دلیل موجود اور قرآن مجید کے اندر بہت ساری اکثریت تو آپ دیکھیں گے آج کل یہی بات ہو گئی ہمارے بھائی اس کے ملینس ملینس میں فالوور ہیں اس کے اس کے تو پوری اسے پوری دنیا جانتی ہے ہزاروں لوگ اس کو جاننے والے ہیں ہزاروں لوگ سننے والے ہیں آپ کو پانچ آدمی سننے والے آپ اس کو غلط کہتے ہیں آپ اس کو غلط کہتے ہیں اس کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو ایک مرتبہ میں سنتے ایک مرتبہ لائو آتا ہے دنیا سارا کام چھوڑ کر کے اس کے پیچھے لگ جاتی ہے دجال کے پیچھے تو پوری دنیا چلے گی ہدیف کے اندر ہو نکلے گا جس دن تو اسی دن ستر ہزار یہودی اس کے پیچھے ہوں گے مطابئن فالوورس کے پیچھے نہیں جائیں کثرت کے پیچھے نہیں جائیں اللہ نے قرآن مجید میں کہا وہ اکثر اکثر لوگ تو فاصف ہوتے ہیں وہ اکثر کا زبون اکثر جھوٹے وہ ان قطیرہ من لفا سکون اکثر لوگ فاصف ہیں اہو اللہ قلیم امبیا کے ساتھ ایمان لانے والے تھوڑے تھے تو یہ نہ دیکھیں اس کے فالوورس بہت زیادہ ہیں کس کو سننے والے زیادہ ہیں کس کے ماننے والے زیادہ ہیں کس کی مجلس میں کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں وہ آدمی وہ عالم بہت بڑا ہے کیوں اس کا اسٹیج ہوتا ہے ایک کلو میٹر دور سننے والے ایک کلو میٹر تک ہوتے ہیں اس سے دھوکے میں نہ آپ کا معیار ہر جگہ پہ یہ ہو کہ بولنے والے کو صرف ایک آدمی سننے والا ہے یا ایک لاکھ بولنے والا کتاب و سنت اور فہم سلف کے مطابق بولتا ہے یا کس سے کہانی سنا کر کے نکل جاتا ہے کیونکہ قبر میں جو سوال ہوگا یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم کن کو سنتے تھے جن کے ایک لاکھ یا ایک کروڑ یا ایک ارب فالوورس تھے یا کتاب و سنت پہلا سوال ہوگا اللہ تمہارا رب کون ہے مر مرب نبی کون ہے دین کیا تو دین اور یہ فالوورس میں نہیں ملتا کتاب و سنت میں ملتا ہے تو اس سے دھوکے میں نہ فلاں صاحب کو بہت سارے لوگ سنتے تو اچھے ہی ہوں گے تبھی تو سنتے ہوں گے نا تو اچھے ہی ہوں گے تبھی تو سنتے ہوں گے کثرت کبھی حق کی دلیل نہیں ہوتی ہے کیونکہ جو لوگ زیادہ بنانا چاہتے ہیں وہ اس کو بھی حق کہتے ہیں اس کو بھی حق کہتے ہیں کیونکہ جہاں وہ کسی کی مخالفت کریں گے اس کے ماننے والے چھٹتے چلے جائیں گے آپ حق بول کر کے دیکھیں آپ کو ماننے والے زیادہ نہیں رہیں گے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معراج ہوئی تو میں نے ایک نبی کو ایسا بھی دیکھا پوری زندگی انہوں نے دعوت دی تھی ایک بھی آدمی نے دعوت قبول نہیں کی اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حق پر نہیں تھے تو کثرت حق کی دلیل نہیں ہوتی حق کتاب و سنت جس چیز کے اوپر موجود ہو وہی حق ہوتا ہے وہی صحیح ہوتا ہے وہی جماعت وہی سواد اعظم وہی اللہ کا راستہ وہی سیرات مستقیم وہی کتاب و سنت کا راستہ وہی صحابہ اکرام کا راستہ اس کے علاوہ جتنا ہے سب کا سب باطل ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو لہذا جو شخص دین کے کسی بھی مسئلے میں کسی بھی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب اکرام رضی اللہ عنہم کی مخالفت کرے گا وہ کافر ہو جائے گا یہ جملہ فقط کفر کیا ایسا ہے صحابہ کرام کی مخالفت کرے گا تو کافر ہو جائے گا شخص الفظان فرماتے ہیں صلف صالحین کی مخالفت کفر ہے صلف صالحین کی مخالفت یہ شیخ شہ سال الفظان کہتے ہیں کوئی نئی بات نہیں کیوں کفر ہے ابھی تک جو باتیں گزری ہیں اس کی روشنی میں آپ لوگ بتائیں کیوں کفر ہے اور کوئی کیونکہ اس میں اللہ کی مخالفت ہے اس کے رسول کی مخالفت ہے اللہ نے صحابہ اکرام کو ماننے کے لیے کہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ ماننا کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے تو شیخ شیخ سال فوزان حفیظ اللہ بس صحت وہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین کی مخالفت کفر ہے یہ کفر اصغر اور کفر اکبر دونوں پر مشتمل یا اس سے مراد یہ ہے کہ سلف کی مخالفت میں مشغول رہنے والا کفر کی دہلی تک جلد ہی پہنچ جاتا ہے کفر کی دہلیس تک جلدی پہنچ جاتا ہے تو صلب صالحین کی مخالفہ کفر ہے یہ تعبیر وقت کے بڑے عالم شخص صالح الفوزان حفظ اللہ کیا یہ تعبیر دین کے عین کتاب و سنت کے عین موافق ہے چنانچہ اس جملے پر جو اعتراض کیا جاتا ہے یہ امام بربحاری رحم اللہ کے جملے پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے کہا فَمَن خَالَفَ اَصْحَابَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و کہ جو صحابہ اکرام کی مخالفت کرے وہ کافر ہو جائے ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کیونکہ بعد میں بہت سارے لوگوں نے مخالفت کی ہے صحابہ اکرام کی تو صاحب اکرام کے منہج کی اور فہم کی جو مخالفت کرے وہ کفر ہے باقی صحابہ اکرام نے اگر کسی مسئلے میں انہوں نے غلطی کی دلیل نہ پہنچنے کی وجہ سے تو بعد کے لوگوں نے صحیح دلیل کی بنیاد پر ان کی مخالفت کی لیکن پہمیں سلف کو نہ ماننا یا اس کو نئی چیز قرار دینا اس کو سرے سے اپنے اور نبی کے بیچ سے ہٹا دینا یہ خوانج معتضلاء عشاعرہ کا طریقہ ہے یہی تو کفر ہے کیونکہ اللہ نے کہا مانو فی نامن ما تم بھی میں وہ صابق من المہاجرین انصار عیسائیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مان علیہ و اصحابی کے صحابہ کے راستے پر چلو ان کے طریقے کو اپناؤ ہم نہیں مانیں گے تو کتاب و سنت کی مخالفت کر رہے ہیں اسی کو تو کفر کہتے ہیں کبھی یہ کفر اکبر میں شامل ہوتا ہے کبھی کبھی قفر اثغر کو شامل ہوتا ہے تو یاد رہے کہ منہج صرف کی مخالفت کیا ہے گمراہی کا پیش خیمہ ہے اس کے بعد فرماتے ہیں اور جان لو کبھی کوئی بدت ایجاد نہیں کرے گا علم جان لو کہ کبھی کوئی بدت ایجاد نہیں کرتے یہاں تک کہ اس جیسی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں مطلب کیا ہوا کہ جب جب بدعت ایجاد ہوتی ہے تو اس کی جگہ جب جب بدعت ایجاد ہوتی ہے تو اس کی جگہ سنت اٹھا لی جاتی ہے اس کی جگہ سنت اٹھا لی جاتی ہے. جب یہاں کی صفائی نہیں ہوگی تو اس کی جگہ کیا لے لے گی اب ایک چیز نہیں ہوگی تو دوسری چیز اس کی جگہ لے گی یہاں پر روشنی نہیں رہے گی تو اس کی جگہ کیا لے گی اندھیرا تاریخی تو جہاں بدعت رہے گا بدعت کی تاریخی رہے گی سنت ختم ہو جائے گی تو جب جب بعض طبعین کا قول ہے کہ جب جب کوئی بدعت جنم لیتی ہے تو اس بدعت کی نحوست ایسی ہے کہ اس کی جگہ ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے اس کی جگہ سنت اٹھا لی جاتی ہے. اس لیے بداعت سب سے خطرناک چیز گناہ سبھی خطرناک چیز کیونکہ گناہ کرنے والا جانتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی فرمانی ہے لیکن بدعت کرنے والا اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ کتاب و سنت کے مطابق ہم کر رہے ہیں اللہ کی صفات کا انکار کرتا ہے فرشتوں کے تعلق سے اس کی رائے الگ ہوتی ہے صحابہ کے تعلق سے بد کلامی کرتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ ہم کتاب و سنت کے مطابق کر رہے ہیں تو بدعت انسان کے گناہ کو مزین کر کے اسے نیکی کے طور پر پیش کرتی ہے اس کے سامنے جبکہ گناہ کو انسان گناہ سمجھ کے کوئی جھوٹ بولے گا تو یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ جنت کا راستہ ہے کوئی جھوٹ بولے گا تو یہ نہیں سمجھے گا جنت کا راستہ ہے لیکن کچھ لوگ صحابہ پر کلام کرتے ہیں سمجھتے کہ یہی جنت کا راستہ ہے کتنا فرق ہے بدت میں اور گناہ کوئی کسی کا مال باطل طریقے سے کھائے گا کہیں نہ کہیں دل میں ہوگا یہ غلط ہے گرچے آپ کر رہے ہیں شیطان کے شکنجے میں پھنس کر کے یہ غلط تو کہتے ہیں کہ جب جب کوئی بدت ایجاد ہوتی ہے تو اس جیسی سنت لوگ چھوڑ دیتے ہیں اس جیسی لوگ سنت چھوڑ دیتے ہیں اس لیے دین میں نت نئی بدتیں ایجاد کرنے سے دین میں نئی نئی باتوں سے بچو کیونکہ دین میں ہر نو ایجاد چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے بدت کے سلسلے میں تساہل نہیں کرنا چاہیے بدعت چھوٹی ہو یا بڑی ہو فوراً اس پر رد ہونا چاہیے فوراً اس پر رد ہونا چاہیے چنگاری کو چنگاری سمجھ کر کے چھوڑ دیں گے تو پورے گاؤں کو جلا کر کے خاکستر کر دیں گے تو چھوٹی بدت کو کوئی بات نہیں کوئی حرج نہیں چھوڑ دیں گے تو پورے قوم کو گمراہی میں مبتلا کر دیں گے چنانچہ آپ غور کریں اس اثر کے اندر غور کریں کہ کیسے انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے کوفا کی مسجد میں مسلم دارمی کا اثر ہے یہ کچھ لوگ بیٹھے تھے کنکری پر ذکر و اثکار کر رہے تھے تسبیح پڑھ رہے تھے سبحان اللہ الحمدللہ تسبیح پڑھنا غلط ہے نہیں غلط ہے کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کنکری پہ پڑھ رہے تھے عام بات ہے ہم لوگ دیکھیں گے چلو تصویر ہی تو پڑھ رہا کنکری بول دیں گے بھائی مت کرو ایسا نارمل چیز لگ رہی ہے ابو موسا شہ رضی اللہ عنہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس اور انہوں نے نے کہا کہ میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں کہ اگر آپ اسے دیکھ لیں تو آپ اس پر نقیر کریں گے تو کہا کیا تو کہا لوگ ایسا ایسا کر رہے ہیں لوگوں نے جماعت بنا رکھی ہے اور ہر کسی کو کنکری دے رکھا ہے اور اس کے اوپر وہ تصویر پڑھ رہے ہیں اب ظاہر سی بات ہے وہ نیکی سے پڑھے نیکی سمجھ کر کے اس کو نیکی, نیکی سمجھ کر کے نیک عمل سمجھ کر کے اس کو کر رہے ہیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے ان لوگوں کو کیوں نہیں کہا کہ وہ نیکی نہیں شمار کریں بلکہ اس کو برائی شمار کریں برائی شمار کریں اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ بھاگ کر کے مسجد میں آئے اور کہا وہی حکم یا امت محمدین برا ہو تمہارے لیے ماں کا تکم کتنی جلدی تم ہلاکت کے راستے کو اختیار کر لیا تم لوگوں نے تمہارے نبی کے ساتھی ابھی موجود ہیں تمہارے نبی کے ساتھی موجود ہیں اب دیکھیں استلال دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ راستہ گمراہی کا ہے نبی کے ساتھی موجود ہیں ان کے ہاں یہ طریقہ نہیں پایا جاتا ہے یعنی ہر وہ طریقہ جس پر صحابہ اکرام نہیں چلے ہیں گمراہی کا طریقہ اور اسی معنی کو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا ما لم یکن یوم دینا لا يكون اليوم دینا جو چیز دین کا حصہ صحاب اکرام کے زمانے میں تھی آج دین کا حصہ نہیں ہو سکتی اس کے بعد عبداللہ رضی اللہ مسور نے کہا صحابت صحاب نبی اتنی کثرت سے صحاب اکرام موجود ہیں اور یہ چیز اس سے قبل کبھی نہیں کی گئی جو تم لوگ کر رہے ہو اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا ہے وہ لو کہ نبی کا کپڑا ابھی پرانا نہیں ہوا ان کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں اللہ کے قسم انکم لعلا ملتن من ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کر رہے ہو کیا یہ نبی کے طریقے سے زیادہ بہتر طریقہ ہے اوم ابتی باب دنالا یا تم گمراہی کا باب کھول رہے ہو تو ان لوگوں نے کہا یا ابا عبد الرحمان جو لوگ کر رہے تھے کنکری پر تصویر پڑھ رہے تھے کہا یا ابا عبد الرحمان ان کی کنیت تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ما اللہ ہم نے تو کا ارادہ کیا تھا ہمارا کوئی ارادہ برا نہیں تھا ہم نے سوچا بہتر کریں لوگوں کو نشید کریں رغبت دلائیں ایک نئے طریقے پر تاکہ لوگ زیادہ ذکر وسکار کر سکیں تو امام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا وَكَم مِن بھلائی کا ارادہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن بھلائی کو پاتے نہیں اس کے بعد نبی صلی اس کے بعد ہی انہوں نے کہا عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ یعنی آپ دیکھیں کہ عبیدت صرف تصویر پہ ذکر و اثکار کر رہے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو خوارد سے جوڑ دیا عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے خواہش سے جوڑ دیا اور لطیف استعلال دیکھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے جماعت آئے گی قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن کے معانی صحیح مفہوم ان کے گلے سے نیچے نہیں اتریں گے اور انہوں نے ان کے سامنے کہا اللَّهُ مَا أَدْرِي لَعَلَّ مِنْكُمْ اور ایسا لگتا ہے کہ تمہاری اکثریت انہی میں سے ہوگی اب وہ ایک معمولی سی بدت کر رہے تھے جسے ہم لوگ بالکل معمولی آج بھی سمجھتے ہیں یہی ہے نا تصویر بالکل معمولی سمجھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کثرت عبادت کا ذکر کیا ہے خوارج کی یہاں پر بھی یہ لوگ کثرت عبادت کر رہے تھے اس کی بنیاد پر انہوں نے استدال کیا اور انہوں نے برجستہ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تمہاری اکثریت انہی خوارج میں سے اس کے بعد رابع حدیث کہتے ہیں ثم تولا تو چھوڑ کر کے چلے گئے اکلنا یومن نہ خوارج کہ ہم نے دیکھا کہ نہروان کے دن جب علی رضی اللہ عنہ سے قتال ہو رہا تھا خوارج کا تو اس حلقے میں جتنے لوگ تھے ان کی اکثریت خوارج کے ساتھ مل کر کے صحابہ پر تلوار اٹھا رہی تھی یہ بداعت لوگوں کو صرف دین سے دور نہیں کرتی اپنے علماء کے خلاف بد کلامی بھی کرواتی ہے جیسا اس کو دیکھیں یہ خوارج کے ساتھ مل کر کے صحابہ کے خلاف تلوار اٹھا رہے تھے تو کوئی بھی بدت چھوٹی نہیں ہوتی جیسے دیکھیں فوراً اس پر نقیر کریں فوراً اس پر نکیر کریں پتہ نہیں وہ کس گمراہی کا دروازہ کھول دے دیکھیں عبداللہ بن مسعد رضی اللہ کتنے دور رس اور انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے اکثریت انہی میں سے ہوگی تم لوگوں کی اور صحیح جا کر کے وہ لوگ مل گئے کیونکہ بدات اپنے بچے کو جنم دیتی ہے اور وہ جا کر کے ان کو وہیں پر ملا دیتی ہے تو نہ بدات کو صحیح نہ اس کے رد میں تصاؤل برتے کہ چلو بعد میں ابھی ایسا موقع نہیں ہے موقع وہی ہے آپ کو بعد میں اسٹیج ملے ویسا ملے کہ نہ ملے آپ بغیر سب کو شتم کے بغیر کسی کے کی تحقیر کیے ہوئے بغیر کسی کے اوپر تنز کیے ہوئے نفس مسئلہ میں اسی جگہ پر رد تو کر سکتے ہیں نا کس نے آپ کے کن پٹی پہ بندوق رکھا بندو ہوا ہے کہ نہیں جان سے مار دیں گے آپ احقاق اقتال احف باتل کریں کہ یہ کام جو کیا جا رہا ہے اس جگہ پر بہت سارے لوگ موجود ہیں لیکن یہ غلط ہے اس کی دلیل یہ ہے بات ختم اس کے کرنے والے کا کیا حکم ہوگا وہ بعد میں ڈیسائیڈ کریں لیکن نفسے مسئلہ پر عمل کریں نا تو اگر اسی کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہاں پر لوگ دیکھتے ہیں اور بھی لوگ فلاں صاحب موجود تھے مدنی ہیں دبتور ہیں فلاں صاحب فلاں دائی ہیں وہ لوگ تو اس مجلس میں موجود تھے اس کو انکار نہیں کیے بہتر تھا تبھی تو انکار نہیں کیے اب عوام اسی سے استدلال کرتے ہیں اور اس کے بعد گمراہی عام ہوتی چلی جاتی ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پر نکیر بھی کیا اور کہاں بھی ان لوگوں نے کہا کہ ہم بھلائی چاہتے ہیں کہ یہ بھلائی کا راستہ نہیں ہے نبی کے صحابہ اکرام کو چھوڑا خوالی سے جا ملا اور پھر صحابہ اکرام پر تلوار اٹھایا تو صحابہ اکرام کے راستے کو چھوڑنے والا صحابہ اکرام کے خلاف ہو جاتا ہے تو ہر بدت گمراہی ہے گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے اور بدعت کی وجہ سے ہی امت میں اختلاف و انتشار ہوتا ہے جب تک بدعت نہیں تھی صحابہ کے زمانے میں امت متحد ہوئی خوارش کی بدت نے جنم لیا مسلمان اختلاف کا شکار ہوئے پھر روابط کی بدت نے جنم لیا پھر جہمیہ معطلہ متصلاح نے جنم لیا امت مختلف ہوتی چلی گئی عقیدہ توحید کی نشر و احساط سے امت متحد ہوتی ہے اور بداقیوں سے روابط بڑھانے سے امت میں انتشار و اختلاف پھیلتا ہے کسی بھی نام پر بالخصوص دین کے نام پر بداتی جماعتوں سے یا بداتیوں سے کسی قسم کے تعلقات نہیں رکھے جا سکتے ڈرچے ہمارے ہندوستان اور دیگر ممالک کے پس منظر میں کیوں نہ ہو کیوں وہاں پر کسی جماعت نے ہمارے اوپر ظلم و زیادتی کر کر کے یا زبردستی کر کے کہا ہے کہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے کیا آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ ان سے اپنا الگ رہیں جس طریقے سے صحابہ اکرام کرام صالحین رہتے تھے کون سی مسلحت ہے وہاں پر کہ آپ ان کے ساتھ رہیں کون سی مسلحت دینی دنیا کون سی مسلحت ہمیشہ وہ جا کر کے آپ کے خلاف شکایت کرتے آپ کی قوت اور شوکت کو کمزور کرنے میں کبھی بھی وہ دریا نہیں کرتے کبھی پیچھے نہیں رہتے تو پھر کیوں نہیں آپ اللہ کے سہارے اور صحابہ اکرام کے منہج کے سہارے اپنے بلبوتے کتاب اور سنت کی بنیاد پر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کس نے کہا کہ ان سے اگر ہم اتحاد کر لیں گے یا ان کے ساتھ اسٹیج پر آئیں گے یا ان کے ساتھ مل کر کے بیٹھیں گے ہمارا اتحاد مضبوط ہوگا جو رب کے ساتھ رہے گا صحابہ کی جماعت کے ساتھ رہے گا ان کے فہم کے ساتھ رہے گا اسی کا اتحاد مضبوط ہوگا وہی قوم آگے بڑھے گا جو ان کے اصول سے مخالفت کرے گی ابھی کہاں فہم سلف سے جو مخالفت کرے گی وہ بدتیوں سے جا ملتی ہے کبھی بھی وہ توحید کو لے کر کے آگے نہیں بڑھ سکتی تو اس لیے کسی بھی پس منظر میں ہوں اللہ ایک ایسی جگہ پر ہوں جہاں بدتیوں کی حکومت ہو اور جان کے لالے پڑے ہوں اور وہاں پر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہو یہ اجتنا صورت ہے لیکن ہمارے ملک عزیز میں ابھی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی ہے کہ کوئی آ کر کے اہل حدیثوں کو سلفیت کو یرغمال بنا لے اور ان کو زبردستی کا ہے تمہیں ہمارے ساتھ اٹھنا ہے ہم ان کو اپنے عقیدے اور منہج پر لانے کی کوشش کریں نہ کہ ہم بگتیوں کے منہج کا منہج اختیار کر کے ان کا اسٹیج شیئر ان کو اپنے اسٹیج کی دعوت دینے لگے اور اپنے اسٹیج سے ان کے عقیدے کی نشر و اشاعت کرنے لگے جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے اور دہائی دی جاتی ہے آج مسلحت کا تقاضا ہے مسلحت کا تقاضا صرف اور صرف سلف کے منحج کی نشر و کرنا مسلحت کا تقاضا صرف اور صرف دعوت توحید کو عام کرنا ہے درسے اس کے لیے انبیاء کرام نے اپنی جانیں دی ہیں صحابہ کرام نے اپنے آپ اپنی جان اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے اسی توحید کے لیے اسی منہج کے لیے سلف صالحین نے کوڑے کھائے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مسلحات کا ہے. کون سی ہے جس کے جس کی بنیاد پر آپ صحابہ اکرام کے منحج سے اور اس سے تنازع کرنے کی کوشش, کوشش میں, یا اس کی صحیح میں لگے تو ساری خرابی کی جڑ ساری خرابی کی جڑ صحابہ کرام کے منحج کو چھوڑنا ہے بالخصوص اہل سے روابط کو بڑھانا ان سے تعلقات استوار کرنا ہر زمانے میں موتصلہ کا جو زمانہ تھا امام احمد رحم اللہ کا زمانہ آج کے زمانے سے زیادہ آسان تھا حکومتی طور پر ظلم و سیافتی کی جاتی تھی زبردستی بدعت کو حکومتی طور پر رسمی طور پر بدعت کا اقرار کروایا جاتا تھا تلوار کی زور پر کیا امام احمد رحم اللہ نے ان کی جماعت میں بدعتوں سے تعلقات قائم کر لیے کیا آج کا زمانہ اس زمانے سے سخت ہے یا یہاں پر ہمیں آزادی ہے پھر کیوں ہم ان کے ساتھ یا ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں کیا کبھی وہ ہم سے اتحاد کرنے آئے اس بنیاد پر کہ ہاں اس ملک کے اندر یا ہمارے اسٹیٹ سے صرف کتاب اللہ سنت رسول اور صحابہ کرام کے منہج کی باتیں ہوں گی وہ آپ کو پہلے لیٹر لکھتے ہیں آپ اپنے عقیدے کی اپنے منہج کی نشر و اشاعت کے اس کی بات نہیں کریں گے توحید امت کی بات کریں گے اتحاد کی بات کریں گے کون سا اتحاد اتحاد کی بنیاد کتاب و سنت ہوگی یا پھر لوگوں کی اپنی رائے اور اپنا عقل ہوگا تو میرے بھائیوں جتنی بھی برائی اس امت کے اندر آئی ہے جتنی بھی برائی بالخصوص دین میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ بدعت اور اہل بدعت کے ذریعے سے اور ان لوگوں کے ذریعے سے جنہوں نے اہل بدعت کے سلسلے میں یا بداتی بیدعت کے سلسلے میں تصاہور سے کام لیا ہر زمانے میں ہمارے سلف چاہے وہ اہل حدیث علماء کرام ہوں یا ان سے پہلے ہوں وہ ذرہ برابر بھی بدعت یا رہے بدعت کے تعلق سے تساہل سے کام نہیں لیتے تھے اور ان کے تعلق سے ذرہ برابر بھی غفلت نہیں کرتے بلکہ کھلے عام ان کا رد کرتے اور عوام کو ان سے دور رہنے کے لیے کہتے جیسا کہ میاں نظیر محدید دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عوام کے لیے جائز نہیں ہے کہ بدیتیوں کو سنیں یا ان کی مجلس میں بیٹھیں کیونکہ وہ اپنی باتوں کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں حق بنا کر کے کہ عوام کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ان کے حق اور باتوں کی تمیز کر سکے تو اس لیے میرے بھائیوں بدتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا ان کے ان کو اپنے اپنا اسٹیج دینا یا ان کو ان, ان کو آگے بڑھانا یا ان کے ذریعے سے حق بلوانا کون سا حق ہے جو ہمارے سلف نے نہیں بیان کیا جو حق بیدوں کے پاس ہے وہ حق تو پہلے موجود ہے اگر کوئی کہے ان کے پاس حق بات بھی تو ہے وہی حق بات ہم لیتے ہیں یا ان کو کہتے ہیں بولنے کے لیے تو کیا جو حق ان کے پاس موجود ہے وہ ہمارے علماء کے پاس نہیں اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہیں تو ہمارے علماء باطل پر ہیں اگر آپ کہتے ہیں ہیں تو پھر ہمارے علماء اسی حق کو کیوں نہیں بیان کریں گے توحید کو اور نبی کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے لوگ پنڈت کو بلا لیتے ہیں توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی ہمدردی اور شقت کو بیان کرنے کے لیے غیروں کا سہارا لیں گے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کیا جائے گا نہ غیر آ کر کے بیان کریں گے آپ ان کو دعوت دیں گے کہ اپ ائیں اس کا دین کی طرف تعالوا الی کلمۃ سوائم بیننا و بینکم اللہ, اللہ و لا نشرک به شیئا تو بدعت اور اہل بدعت کے تعلق سے ذرہ برابر بھی تساهل کرنا امت کو بہت ہی خطرناک دہانے پر لے جاتا ہے جہاں سوائے گمراہی کے کوئی اور راستہ نہیں بچتا جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا عمل دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی بھی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ اکثر لوگ خوارج میں سے ہوں گے آباد میں جا کر کے انہی لوگوں نے صحابہ کرام کے خلاف تلوار اٹھایا اس کے بعد کہتے ہیں دین میں چھوٹی چھوٹی نت نہیں ایجاد کردہ باتوں سے بچو چھوٹی چھوٹی بدتوں سے بچو کیونکہ چھوٹی بدعتیں بعد میں بڑی ہو جاتی ہیں اسی طرح امت میں ایجاد کردہ ہر بدعت پہلے چھوٹی تھی حق کے مشابہ تھی لہذا اس میں داخل ہونے والا دھوکے میں پڑ گیا بعد میں اس سے نکل نہیں سکا بعد میں اس سے نہیں نکل سکا پھر وہ بدت بڑی اور سنگین تر ہو کر دین بن گئی جسے بطور دین اپنایا جانے لگا چنانچہ اس نے سرات مستقیم کی مخالفت کی اور اسلام سے خارج ہو گیا اسلام سے خارج ہو گیا چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کئی پن تمیدہ لبیس کم فتنا یہ رو مفی حلقی صغیر کہ اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم پر ایسے فتنے آئیں گے جس فتنے کے اندر بچے جوان ہو جائیں گے اور جوان بوڑھے ہو جائیں گے وہ فتنہ کیا ہوگا یت الناس سو کہ لوگ فتنے کو سنت بنا لیں گے اس بدعت کو سنت بنا کر کے اس پر عمل کریں گے فعیداغیرت کوئی موحد معاہد سلف کا عالم بردار آ کر کے اس بدعت پر نقیر کرے گا اور کہے گا اس کو چھوڑنے کے لیے تو سب لوگ بیک زبان ہو کر کے کہیں گے دیکھو دیکھو سنت کو چھوڑنے کو بول رہا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اتنا ایسا ہوگا لوگ بدعت کو سنت سمجھ کے کریں گے اور کوئی ایک عالم منہج سلف کا عالم بردار صحابہ سے محبت کرنے والا آ کر کے کہے گا تم جس بدعت کو سنت سمجھ کے عمل کر رہے ہو گمراہی ہے لوگ کہیں گے دیکھو سنت کو گمراہی کہہ رہا ہے جب وہ گمراہی کو گمراہی کہہ رہا ہے کالو متا ابا عبد الرحمان ان کے شاگردوں نے پوچھا یہ کب ہوگا یہ کس وقت ہوگا کس زمانے میں تو انہوں نے کہا ادا کت اور قرآن پڑھنے والے زیادہ ہو گئے قاری زیادہ ہو جائے اس کے اوپر عمل کرنے والے اس کو سمجھ کر کے پڑھنے والے جس طریقے سے صحابہ کرام نے سمجھا ہے ویسے پڑھنے والے ویسے عملی نہیں ہوں گے تو کرا ہوں گے جہاں تہاں سے استدلال کریں گے لوگوں کو گمراہ کریں گے وکلت فکہ <اُخُون> اور فکا کم ہو جائیں گے جو دین میں جن کو تفقہ ہوتا ہے جنہیں کتاب و سنت کا علم ہوتا ہے عقیدے کا علم ہوتا ہے ایسے لوگ نہیں ہوں گے دو چار کتاب کو پڑھ کر کے گوگل سے ٹرانسلیٹ کر کر کے اور اے آئی سے پڑھ کر کے اور مضمون تیار کر کے یوٹیوب کو دیکھ کر کے مفتی اور بن جائیں گے اور کہیں کہیں سے اپنی سرٹیفکیٹ دکھا کر کے بتائیں گے کہ ہم نے بھی علم حاصل کیا خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ علم کس سے حاصل کرنا ہے کہا وکثورت وکلت کو کہا تم ول تم دنیا اور جس وقت آخرت کو دنیا کے خاطر کیا جائے گا آخرت کو دنیا کے خاطر کیا جائے گا. دین کا کوئی بھی کام آخرت کا کوئی بھی کام دنیا کی خاطر کیا جائے کچھ بھی جیسے مثال کے طور پہ تقریر کرنی پچاس ہزار روپیہ دیجیے تو کروں گا نہیں تو نہیں کروں گا یہ خالص دنیا ہوئی چیز خالص دنیا ہوئی چیز مطالبہ کرنا صاحب کرام کو دیکھیں کتنا مطالبہ کرتے کیا ان کو پیٹ بھرنے کی ضرورت نہیں تھی اللہ نے دیا اتنا دیا کہ وہ دوسروں کو دے کر کے بے نیاز کرتے تھے تعدیم کے زمانے میں دیکھیں اس کے بعد کے زمانے میں دیکھیں حالات بدلے اور کے فتویٰ ہے لیکن کسی نے بھی کہا ہو کہ اتنا مطالبہ کر کر کے آپ جا کر کے دین کی دین کو اس طریقے سے آپ پیسے یا مال کے عوض اس طریقے سے بیچیں یا آخرت کا عمل اس طریقے سے کریں کاولت ہی دنیا بمل علاقے کہ آخرت کے بدلے دنیا تلاشی جائے گی آخرت کے بدلے دنیا تلاشی جائے گی فتنے کے اس دور میں ہر آدمی کی بات سن کر انسان ایمان و یقین نہ لائے <تصفح> <تصفح> پہلے اس کی تحقیق کرے کیونکہ آج کل ہر کوئی مفتی بنا بیٹھا ہے ہر <تصفح> آدمی ہر مسئلے پر تحقیق و تحقیق کا دعویٰ کرتا ہے چنانچہ ہر نئی بات جو آپ کے کانوں کو اچھی لگے دل کو بھلی لگے اسے آنکھ بند کر کے نہ مانے بلکہ اس کی تحقیق کرے یہ فکر کہاں سے آئی اس کی دلیل کیا ہے اس کی فکر کہ بیان کرنے والے نے کہاں سے علم حاصل کیا اس کے اساتذہ کون لوگ ہیں ہر فصیح ہو بلیغ اور زیادہ بولنے والے کو فقیر نہ سمجھے کیونکہ ممکن ہے زیادہ بولنے والا فقینہ ہو کیونکہ بعض لوگوں کو بولنے کا سلیقہ آتا ہے بات رکھنے کا ہنر آتا ہے حالانکہ وہ عالم نہیں ہوتا لیکن وہ لوگوں کے سامنے عالم بننے کا ڈھونگ بچا رہا ہوتا ہے اسی چیز کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ دھوکے میں لہٰذا اس میں داخل ہونا والا دھوکے میں پڑ گیا اس سے نکل, اس سے نہ نکل سکا پھر وہ بدت بڑی سنگین تر ہوتی گئی جسے بطور دین اپنا لیا گیا اس کے بعد کہتے ہیں اللہ آپ پر رحم فرمائے دھیان رکھو خاص طور پر اپنے دور کے لوگوں میں سے جس کی بات بھی سنو تو ہرگز جلدی نہ کرو اور اس میں سے کسی بھی چیز میں ہرگز داخل نہ ہو یہاں تک کہ پوچھ لو دیکھ لو کہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے یا علماء کرام نے میں سے کسی نے کوئی بات کہی ہے کوئی بھی کوئی بھی نئی چیز آئے نئی فکر آئے آپ کے پاس علماء موجود ہیں ان سے پوچھیں فلاں بات آئی ہے فلاں صاحب کی تحقیق آئی ہے یہ تحقیق کتاب و سنت کے مطابق ہے یہ تحقیق صرف صالحین کے مطابق ہے کوئی بھی تحقیق اس کی تحقیق کرنے والا کتنی بھی تحقیق کا دعویٰ کیوں نہ کرے اپنے پرانے علماء کرام سے اس کے بارے میں سوال کرے یہی بات انہوں نے آج سے تقریباً ہزار سال پہلے سال پہلے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی بھی بات آئے کسی کی بھی بات سنیں تو جلد بازی نہ کریں ارے بڑی تحقیق بڑی اچھی تحقیق ہے اس کو فارورڈ کیا وہاں سے وہاں فارورڈ کیا پہلے اس کی تحقیق کریں ہر کسی کی تحقیق دعوی تو سب کرتا ہے لیکن تحقیق تو اس لیے آپ کو تحقیق کرنا ہے اور کسی کو سن کر کے اس پہ وارے نیارے نہ جائیں کہ فوراً اس سے ایک دم اس پر لٹو ہو گئے اس کی بات ایسی بھا گئی مرزا کو دیکھیں لوگ کس طریقے سے یہ منقر سنت ہے اور رافزیت سے سب سے زیادہ قریب ہے بلکہ رافظیت کی بو بھی ہے اس میں اس کا اظہار بھی کرتا ہے وہ پہلے لوگ اسے اہل سی سمجھتے تھے اور وہ اہلدیس عالم کے پیچھے چھپتا بھی تھا لوگوں نے نئی بات سنی نئی تحقیق سنی انداز بیان نیا سنا سب لوگ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے اس کے پرستار ہو گئے بعد میں پتہ چلا یہ تو منکر سنت ہے صحابہ کا مخالف ہے صحابہ کے سلسلے میں بد کلامی کرنے والا ہے بد دین ہے روابست سے پنگے بڑھانے والا ہے اخوانیت زدہ نہیں بلکہ عین تحریکی اور اخوانی ہے جو منکرین سنت اخبانی کے ساتھ اخوانیت کے ساتھ مل کر کے سلفیت کے خلاف وہاں کھول رکھا ہے تو ہر نئی چیز کو سن کر کے جلد بازی نہ کریں ہمارے مولانا کچھ نہیں بولتے ہیں ڈرتے ہیں ہر بات کو نہیں بتاتے ہیں آپ کے مولانا حکیم ہے اس لیے آپ کو ہر بات نہیں بتاتے ہیں وہ موقع مناسبت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں اس حساب سے بتاتے ہیں جس چیز کی جب ضرورت ہو ورنہ ڈاکٹر بخار پر نیا نیا ڈاکٹر ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ پہلے ہم آپریشن کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے جو ابھی دو چار کلاس پڑھا ہوتا ہے تو ہر آدمی جیسے مدرسے میں پڑھا ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ہم کو جمعہ کا خطبہ کا موقع مل جائے بڑے اسٹیج کا موقع مل جائے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہوتا جس کے پاس علم ہوتا ہے بہت سوچ سمجھ کر کے بولتا ہے اور بہت سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھاتا ہے اور بہت سوچ سمجھ کر کے لوگوں کی توجہ اور ان کی رہنمائی کرتا ہے تو کوئی بھی فکر آئے چاہے کتنی بڑی تحقیق کیوں نہ آئے کتنی بڑی بھی تحقیق آئے پہلے اسے اپنے علماء کے اوپر پیش کرے اور کسی عالم پر کوئی تحقیق پیش کی جائے تو عالم محقق کو نہ دیکھیں ان کی کتاب کو دیکھیں پڑھیں بہت ساری کتابوں کو پڑھا ہے محقق بہت بڑے ہیں جو لکھنے والے جن کی نظر خانی کرنے والے بہت بڑے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں اس کتاب کو امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی تحقیق پیش کرے یا کوئی آپ سے پوچھے تو آپ اس کو پڑھیں ایک ایک جملے کو پڑھیں کیونکہ ایک امت کو ایک جماعت کو آپ اس کتاب سے جوڑ رہے ہیں اور اس میں عقیدے کے خلاف باتیں ہوتی ہیں اصول اہل سنت کے مسلمہ اجماعی اصول کے خلاف باتیں ہوتی ہیں اور اس پہ بڑے بڑے علماء کی تقریض ہوتی ہے بڑے بڑے علماء کی تقریم ہوتی ہے تو علماء کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی کتاب پیش کی جا رہی ہے اسے اول تاخیر پڑھیں کیونکہ لوگ ان کے نام پر اعتماد کرتے ہیں ان کے علم پر اعتماد کرتے ہیں ان کو وہ مقام حاصل ہے ان کے علم کی وجہ سے ان کے تقوا کی وجہ سے ان کی سلفیت کی وجہ سے کہیں پر تھوڑا سا تصاہل امت کے اندر تصدیق کا ماحول اور تردد کا ماحول پیدا کر سکتا ہے تو اس لیے کوئی کتاب اگر پیش کی جائے تو اسے اچھی طریقے سے پڑھنا چاہیے اور اس پر جو ملاحظہ ہے وہ لکھنا چاہیے تو یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کی جو بات سنو تو اس کو قبول کرنے میں جلد بازی نہ کرو جب تک کہ اس کو اس کی پوری تحقیق نہ کر لو اس کی پوری تحقیق نہ کر لو پھر یہ بھی نہ جان لو کہ جو کہنے والا ہے اس نے یہ علم کہاں سے لیا اس کے استاذ کیا اس کے بعد صحابہ اکرام نے اس بات کو کہا صحابہ صاحب اکرام نے جو بات یہ تحقیق پیش کر رہے ہیں کیا صحابہ اکرام میں سے کسی نے کہا صرف صالحین میں سے کسی نے کہا اگر سلب صالحین کا کوئی اثر اس کے موقف اس کی تحقیق کے مطابق ملے تو اس کی تحقیق کو لے لو اور اگر نہیں ملے تو چھوڑ دو اگر نہیں ملے پھر بھی اس کی تحقیق کو لے لو گے جو صحابہ کے خلاف ہوگی تو تم جہنم کی آگ میں گر جاؤ گے کیونکہ صحابہ کی مخالفت گمراہی ہے صحابہ کی مخالفت گمراہی ہے اس کے بعد کہتے ہیں اس نشست کو یہیں پر روکتے ہیں انشاءاللہ عشاء کے بعد اگلی نشست کا آغاز ہوگا